تمہارے لیے ایک کہاوت بان فرماتا ہے خود تمہارے اپنی حال سے کیا تمہارے لیے تمہارے ہاتھ کے غلاموں میں سے کچھ شریک ہے اس میں جو ہم نے تمہیں روزی دی تو تم سب اس میں برابر ہو تم ان سے جی سی آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو ہم اسے مفصل نشانیاں بان فرماتے ہیں عقل والوں کے لیے